ابل غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں نمبر دس کہتے کہ جب ہم کسی سفیر کو یا بڑی شخصیت کو اغوا کرتے ہیں تو ہم اپنی باتیں منوا لیتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ طریقہ بالکل درست ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے ہم نے واقعہ میں دیکھا ہے کہ اپنی باتیں منوانے کے لیے جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے ہم نے دیکھا کہ اس میں حکمران بھی جو ظالم ہے وہ بھی مان جاتا ہے جو کافر بخالف دشمن اسلام ہے وہ بھی مان جاتے ہیں تو ایک آسان طریقہ ہے جسے ہم اپنی باتیں منواتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شاید دھوکے میں قتل کرنا یا اغتیال جو ہے اس میں ایک چیز آپ بھول رہے کہ غدر غدر کی بات آتی ہے غدر اور یاد رکھیں غداری غدر کرنا یا دھوکہ دہی جو ہے یہ شرعن بالکل جائز نہیں ہے میں چند یعنی پہلے مجمل جواب دے کے پھر تفصیل میں بیان کرتا ہوں تو شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے سی بخیر مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <تصفح> لکھل لی گا درین لیوہ ان یوں <بغدرته> ہر دھوکہ دینے والے کو ہر غداری کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا جھنڈا نصب کر دیا جائے گا اس کے لیے ایک علامت ہوگی دور سے لوگ دیکھیں گے جتنی وہ غدارے کرتے تو تو جھنڈے لگیں گے اس کے لیے اور ایک روایت میں عندہ اس کی پشت کے پیچھے وہ جھنڈا لگے گا لوگ اسے دیکھیں گے اسے بخاری میں اور میں مسند میں مسلم محمد میں ایک قصہ ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہو کر یہ وہ صحابی تھے جو جاہلیت میں ڈکیٹ تھے ڈکیتی کرتے تھے سید محرب شعبہ قتل و غارت کرنا مال لوٹنا کہتے ہیں ان کے لئے بائیں ہاتھ کا کام تھا جیسے کہتے ہیں yani بہت آسان, آسانی سے قتل کرنا اور ڈکیتی کرنا اللہ تعالی نے ہدایت دی اسلام قبول کیا تو ان کا قصہ بڑا پیار ہے سے بخاری میں اسلام قبول کرنے سے پہلے دو لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹا اب مال ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے دی کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کل میں شہادت پڑھا اور یہ خبر دی کہ ابھی ابھی, ابھی میں کیا کر کے آیا ہوں دو بندوں قتل بھی کیا یہ ان کا مال میرے ہاتھ میں ہے تو نبی کریم صحیح نے فرمایا عمل ال اسلام اف اقبل تیرا اسلام تو قابل قبول ہے درا اسلام میں داخل ہو گیا تو الحمدللہ. و اما وہ ام من الغدر موفیشہ اور یہ جو مال ہے یہ غداری سے تمہیں لیا ہے دو خدا سے تم نے دیا ہے اور ہم اس کو اقرار نہیں کرتے اسے واپس کر دیں کس کو واپس مر گئے تھے اس کو جہاں بھی کرو لے جاؤ ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں جو غداری سے لیا گیا ہے اور جب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو غداری اور یہ دھوکہ دہی کے جتنی بھی احادیث ہیں محدثین کہاں علماء فقہ اور علم احادیث جو ہے اپنی کتابوں میں کہاں ذکر کرتے ہیں اپ کو کتاب بھی کھول کے دیکھ لیں کتاب الجہاد میں سبحان اللہ کتاب الجہاد میں حالانکہ دھوکہ دہی تو خرید و فروخت میں بھی ہوتی ہے شادی بیاہ میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسائل میں ہوتی ہے لیکن خاص طور پہ کتاب الجہاد میں ذکر کیوں کرتے ہیں کیونکہ اسی میں ہی زیادہ دھوکہ دہی ہوتی ہے اسی معاملے میں اور آج کے دور میں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ کتاب الجہاد جو ہے باب الامان و اور کتاب الجہاد میں جو ابواب ہوتے ہیں صلح اور امان کے باب میں وہاں پر ان کا ذکر ذکر کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہر مسلمان جان لے کہ جہاد اور دوکھا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے غداری دوکھ دہی اور جہاد نہیں ہو سکتے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہن الاوطار میں امام شوقانی رحمۃ اللہ, علیہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ جس سے عہد کرتے اس کے خون کی تعظیم کرتے یعنی کو قدر و قیمت تھی کہ یہ شخص عہد میں آ گیا اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے وہ جاہل اسلامت جب اسلام آیا تو اس کو ثابت کیا اس کا اقرار کیا کہ یہ بات درست ہے جو جسے جس عہد کیا جائے اس کا اس کا خون اور مال اور عزت اور جان محفوظ ہو جاتی ہے وہ بھی اور بلکہ ثابت بھی کیا اور حکم بھی دیا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو لین مکارم الاخلاق کیونکہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے حسن اخلاق میں سے ہے اچھے اخلاق کی نشانی ہے وہ فی سماحت الاسلام اور اس میں اسلام کی آسانی اور سماحت اور اچھائی نظر آتی ہے اس معاملے میں اب بات ہے تفصیل کے ساتھ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے پہلی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ظلم میں سے ہے جس کو آپ اغوا کرتے ہیں سفیر ہے جو بھی بڑی شخصیت ہے اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے کسی مسلمان کو اس نے قتل کیا ہے کسی نے کسی کو عزت لوٹی ہے کسی کا خون بہایا ہے وہ شخص ان سب چیزوں سے بری کے دور ہے صرف اس کی پوزیشن دے کے آپ نے اسے اغوا کیا ہے یہ یعنی نہیں دیکھا کہ یہ شخص کون ہے کیا یہ قاتل ہے یا نہیں یعنی سزا یعنی جرم کسی اور کا ہے اور آپ سزا کسی اور کو دے رہے ہیں شرح بالکل جائز نہیں ہے یہ ظلم میں سے ہے اور شریعت میں ظلم جو ہے بالکل حرام ہے مولا یف المرب قاحدہ اور حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ فرمت اللہ تعالیٰ فرما کریں کہ اے ایمان والوں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا تو آپس میں لوگوں کے بیچ میں بھی ظلم حرام ہے نمبر دو یہ جو بری لوگ ہیں ان میں دہشت پھیلانا اس کا مقصد ہے کہ جو عام لوگ ہیں بےچارے اور جو بری جن کو آپ لوگ اغوا کرتے ہو تم میں دہشت پیدا کر دیتے ہو ظلم بھی ہے دہشت بھی ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسلم کذاب جس نے بوت کا دعویٰ کیا اس کا پیغمبر پیغام لے کے آیا مسلم کذاب کا تو نبی اکیلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا تم کیا کہتے ہو کہ مسلم نبی ہے یا نہیں جو ہاں اس کو پیغام تو لے کے آیا تم کیا کہتے ہو تو اس شخص نے کہا میں وہی کہتا, ہوں جو وہ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو وہ یعنی وہ نبی ہے تو نبی اکیلۃ السلم نے فرمایا کہ رسولوں کے پیغمبروں کو جو پیغام لے کہتے ہیں قتل نہیں کیا جاتا اگر قتل کرنا جائز ہوتا تو میں قتل میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا مرتد تھا کہ نہیں جو نبی اکیل وسلم کے زمانے میں کسی کو نبی مانے مرتد ہے کہ نہیں مرتد کی سزا کیا ہے موت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قتل نہیں کیا کیونکہ وہ پیغام لے کے آیا تھا اور پیغ جو پیغمبر تھے جو سفیر ہوتے ہیں سفیر کون ہے آج کل کے دور میں جانتے ہیں سفیر کون ہے جو آج کے ملک میں سفیر جو بیٹے ہیں یہ وہی پیغام لے کے آتے ہیں ملکوں میں آپس میں یہ وہی پیغمبر ہے آجوں کی پوزیشن وہی ہے ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اقرار کرتا ہے وہ نبی کریم صم کی رحمت دیکھیں۔ تو ان کو معاف کر دیتا ہے کیوں کیونکہ پیغام لے کے وہ پیغمبر تھا کسی کا کسی اس کو قتل جائز نہیں سے وہ کو قتل ضرور کر دیتے تو آپ کسی نے اجازت دی ہے کہ کسی سفیر کا قتل کرے دھوکے میں اگر قتل کرنا جائز ہوتا تو اس شخص کا قتل سب سے پہلے جائز تھا تو آپ کی بات بالکل یہ بے بنیاد ہے بات درست نہیں اگرچہ بعض اوقات بعض باتیں مان بھی لیتے ہیں لیکن یہ عمل جو اپ نے کیا ہے یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تلا فرماتا قرآن مجید میں الا یجری منکم شان ا قوم ان على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى سورۃ نمبر 3 میں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف کرو یہی تقویق کے زیادہ قریب ہے۔ کسی کی دشمنی کی وجہ سے اگر پر ظلم کرتا ہے کوئی دشمن تمہارا تم بھی ظلم کرو پر بھائی ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا شر کا جواب شر سے نہیں دیا جاتا ظلم کا جواب انصاف سے دیا جاتا ہے باطل کا جواب حق سے دیا جاتا ہے اور شر کا جواب خیر سے دیا جاتا ہے یہ شریعت کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے